لَهُنَّ حِلُّهُنَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تم سکھوں بے ملک و فری وسلم فکو تم فکو حکم اللہ يحكم والله علیم الحکیم اے ایمان بالو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم انہیں آزما کرو اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو وہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ وہ کفار مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں اور ان کافروں نے شادی میں جو خرچ کیا ہے انہیں واپس کر دو اور تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان عورتوں کا مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور تم لوگ اپنی کافر بیویوں کو اپنے پاس نہ رکھو اور تم نے نکاح پر جو خرچ کیا تھا اس کا مطالبہ کرو اور کافروں نے جو خرچ کیا تھا اس کا وہ مطالبہ کریں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا ہے بڑی حکمتوں والا ہے صلح دبیا کی شرائط میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی کافر مکہ سے بھاگ کر یعنی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکہ واپس بھیج دیں گے اور اگر کوئی مشرق مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو کفار مکہ اسے واپس نہیں کریں گے لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اس میں ان مسلمان عورتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی جو ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گی چنانچہ ام کلثوم بنتے اقبا بنت ابی معیت صبع اسلمیہ اور امیمہ بنت بشر وغیرہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئیں تو آیا دس گیارہ نازل ہوئیں جن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ واپس نہیں بھیجا ام کلثوم کے دو بھائی عمار اور ولید اس غرض سے مدینہ آئے لیکن آپ نے انہیں واپس نہیں کیا آیت دس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کے ایمان کا امتحان لیں حقیقت حال کا جاننے والا تو صرف اللہ ہے لیکن قرائن و شواہد سے اگر ان کا ایمان ثابت ہو جائے تو انہیں کافر شوہروں کے پاس واپس نہ بھیجا جائے اس لیے کہ مومنہ عورت مشرک کے لیے اب حلال نہیں رہی ایمان نے اس کا رشتہ اس کے کافر شوہر سے ختم کر دیا ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قسم لیتے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر نہیں آئی ہے یا مدینہ میں اقامت پذیر ہونے کی غرض سے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر مسلمان عورتوں کے شوہر اس مال کا مطالبہ کریں جو انہوں نے بطور مہر خرچ کیا تھا تو انہیں وہ مال دے دو اور چاہو تو انہیں مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں اس لیے کہ اسلام نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم بیان کیا کہ جس طرح مومنہ عورت کا نکاح کافر سے باطل ہو گیا اسی طرح اب کافر عورت کا نکاح بھی مسلمان مرد سے باطل ہو گیا ابن جریر نے ولا تم سکو بسم الکوافر کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا ہے کہ اب وہ اپنی کافر بیویوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیں اور آئندہ مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کریں اس کے بعد مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی ان کافر بیویوں کو طلاق دے دیں جو مکہ میں کافر کے ساتھ رہ گئی ہیں امام ظہری سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دو کافرہ بیویوں کو اور طلحہ بن عبداللہ اللہ نے اپنی کافرہ بیوی کو طلاق دے دی جو مکہ میں رہ گئی تھی اور اممہ بنت بشر انصاریہ جو سب بن دہداہ کی بیوی تھیں جب مسلمان ہو کر اپنے کافر شوہر کے پاس سے بھاگ کر مدینہ آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی سہل بن حنیف سے کر دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جو عورتیں مرتد ہو کر مشرقوں کے پاس چلی جائیں تو جو مال بطور مہر ان کے مسلمان شوہروں نے انہیں دیا تھا اس کا مطالبہ ان کے کافر شوہروں سے کرو اسی طرح جو مسلمان عورتیں اپنے مشرق شوہروں کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آ جائیں ان کا مہر ان کے کافر شوہروں کو واپس کر دو اور آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ابھی جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی اتباع میں ہی سب کے لیے خیر و مسلحت ہے